جیسے مفتی محمود شاہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات میں نے سنائی تھی نا کہ روس سے ایک آدمی پڑھ کے افغانستان کا باپ نے اس کو کہا تیری شادی کریں کہنا کا کہ ایک بہن میری میرے حوالے کر دو یہ سنایا تھا نہیں بہن میری حوالے کر دو بند لیکن وہ پٹھان وغیرہ تھا دوسرے دن دعوت کی لوگوں کو پھر اس نے یہ بکواس کی پستول مارا مار دیا اس کو شیطان اس کے کا تو یہ قتل ہے یا نہیں ہے یعنی خبیصوں کو امتیاز ہی نہیں حلال و حرام کا وہ قتل کر دینا ہے دعا کرو اولاد ایسی ہو پرم ہو اللہ رازق ایک ہیں رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لیکن دنیاوی لالچ کے اندر انسان اپنی اولاد کو دوزہ کا ایندھن تو نہ بنائے میں خود نیک ہوں ڈاڑی والا ہوں تصویر پڑھوں جماعت تبلیغی کے اندر ٹائم لگاؤں اور میری اولاد جو ہے میرے سامنے ٹی وی دیکھے ڈاڑی اڑائے پترون پہنے علماء کو اوپر تانہ زنی کرے یہ میں نے ان کو راہ غلط دی ہے کس نے دی ہے خود بحث میں جا رہے ہیں اولاد کو کی بنا رہے ہیں یہ اولاد کے ساتھ کتنی دشمی ہے ہے نہ قتل کرو سمجھے جی اپنی اولاد کو بہت خوف بھوکے ہم ہاں رسک دیتے ہیں ہم کو خواب سمکو ان کا قتل جو ہے گنا بڑا ہے بلا تقرب زنا نمبر کتنی آٹھ اور نہ قریب جاؤ جناح کے ان نہ ہو یہ زنا بے حی ہے اور برا چلن ہے یوں نہیں فرمایا کہ جناح نہ کرو کیا فرمایا جناح کے قریب ہی نہ جاؤ یعنی ایسا کام نہ کرو جس سے جناح کا قرب ہو نہ قریب جاؤ جنا کے بے حی ہے برا چلن ہے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 وہ من کو تیرا مظلوماً جو مظلوم قتل کیا گیا ہم نے کیا اس کے ولی کے لیے غلبہ وارث کے لیے سلطان من غلبہ شریعت کا فلاں یسر فلقات بس نہ زیادتی کرے قتل کے اندر ایسے نہ ہو کہ ایک ہی بجائے دو قتل کر دے ان کا منصورہ وہ ولی جو ہے وہ امداد کیا ہوا ہے لیکن اس صورت میں کہ زیادتی نہ کرے بلا تک وہ مار کتنا نمبر ہے جی نہ قریب دو مال یتیم کے مگر ساتھ ایسے طریقے کے وہ اچھا ہو کون سا اچھا طریقہ ہے اس کے مال کو تجارت میں لگا دو کیا اپنے ساتھ خالم کرو نفائے گا پیدا ہے اتنے تک کہ پہنچ جائے اپنی جوانی یتیم جوان ہو جائے پھر حوالے کر دو مال باؤ بلا نمبر کتنی جی گیارہ پورا کرو اس ساتھ کو جو شریعت کے مطابق ہو بے شک آہد کی بعض پرس کی جائے گی واہو فلقیل ذاکل تم یہ نمبر کتنی ہے جی اور پورا کرو ماپ کو جب ماپو تم کسی برتن کے اندر اناج وغیرہ بھر کے دیتے ہو بھی پورا دو وزن و نمبر تیرہ اور وزن کرو صاف ترازی جی کے یہ بہتر ہے اور اچھا ہے بیت بار انجام کے آخرت میں بھی انجام ہے اس کا اچھا دنیا میں بھی دنیا میں اچھا نہیں لوگ کہیں گے کہ فلاں دکاندار یار ٹھیک ہے ٹھیک تولتا ہے صحیح سودا دیتا ہے دنیا بھی فائدہ ہے ولا تک مل کبھی علم اے نمبر چودہ اور نہ پیچھے پڑ اس چیز کے کہ نہیں واسطے تیرے ساتھ اس کے کوئی تحقیق بعض لوگ ہیں نا ایسے خام بے تحقیق کی باتیں کرتے ہیں سنتے ہیں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 نہ ایسی بات کر نہ اس پہ عمل کر بے شک کان آنکھیں دل یہ سب آزاد ان کے متعلق بعض پرف ہوگی کان آنہ مسولہ ان کے متعلق کیا ہوگی بعض پرس بلا تمشی مارا ہا. یہ نمبر کتنی جی پندرہ ہے اچھا جی نہ چل تو زمین کے اندر اکڑتا ہوا بعض لوگ ہیں زمین میں چلتے ہیں اکڑ کے پھر بوٹ پہنے ہوتے نا بوٹ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 اور ہرگے نہیں پہنچ سکے گا پہاڑوں پہ بدن تان کر بدن کو لمبا کر کے تان کر کلال کا کان سید ہو یہ کل کا کان سید ہو یہ سارے کا معنی کرو یہ سب برے کام سب کا معنی یہی ہے یہ سب برے کام نزدیک رب تیرے کے پسند ناپسندیدہ ہیں بالکل ناپسندیدہ ہیں یہ کتنی آ یہ اصول کامیابی پندرہ ظال کا مما اوہ یہ مضکور جو اصول کامیابی ہیں نا یہ ان احکامات سے ہیں کہ وہی کی طرف تیرے رب تیرے نے حکمت سے حکمت کے احکام ہیں ولا تجر مکرار توحید بر اہتمام ابتدابی توحید سے تھی بھی توحید پہ ہے تکرار توحید براہتمام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 اور خود بنایا فرشتوں سے بیٹیاں <laughs> کہتے ہیں خدا کے ہیں فرشتے بے شک تم کہتے ہو بات بڑی سر فنا توحید پہ قائم رہنا چاہتے ہو شرک سے بچتے ہو تو قرآن کو پڑھو کس کو جی قرآن میں توحید ہی توحید ہے یہ قرآن تمہیں سیدھی راہ پہ چلائے گا اس لیے فرمائے والرفنا پی حادق قرآن شفقت خدا بندی ہم نے طرح طرح سے بیان کیے مضامین اس قرآن کے اندر تاکہ سمجھیں لیکن وہ سمجھتے نہیں بالکل گدے ہیں بے وقوف ہیں بلکہ متنفر ہوتے ہیں وہ ما اور نہیں بڑھاتا یہ بیان ان کے اندر مگر نفرت کو قرآن سے نفرت کرتے ہیں اللہ کا نمبا علیہ مشرقین کے ساتھ طریق مناظرہ بھائی طریقے مناظرہ اس طرح ہے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 نیچے وزیر وغیرہ جتنی بادشاہ ایک ہوتا ہے اور اگر بہت سے بادشاہ بننے کی کوشش رکھے تو لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے تو یہ ایک عقلی دریل ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک بھی اگر ہوں معبود تو پھر وہ بھی تو کوشش کریں گے خدا سے کیا لڑیں جنگ پر پا ہو جائے گا ذات ہو جائے گا یہ مشرقین کے ساتھ تریک مناظر آپ فرما دیجیے اگر ہوتے ساتھ اللہ کے معبود جیسے یہ کہتے ہیں عزل ابتغاؤ اس وقت البت تلاش کرتے طرف ساہ بارش کے راستہ مقابلے کا یہاں سبیل سے مراد ہے مقابلے کی راہ خدا سے مقابلہ کرتے حالانکہ پاک ہے اللہ بلند ہے اسے کہ کہتے ہیں بلندی بڑی تو سب سماواد عظمت خدا بندی تصویر بیان کرتے ہیں اس کے لیے آسمان ساتھ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے وائی شاعین اور نہ کوئی شاعر مگر تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ لیکن تم ان کی تصویر سمجھ نہیں سکتے تصبی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں پتھروں سے اللہ کی تسبیح سنتا ہوں حضور خود سنتے ہیں سمجھے حضرت یون صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے مچھلی نیچے لے گئی تو دریا کے نیچے پتھر بھی کا پڑھ رہے تھے تصبیع پڑھ رہے تھے سمجھے ہم نہیں سن سکتے سمجھ نہیں سکتے لیکن پڑھتے ہیں انہو کان حلیم القورا ویزا کرات القرال شکوا منکری نے رسالت پہلے بھی قرآن کی بات آئی تھی یا نہیں یہ کہاں تھی یہ والرف فی حاضل قرآن ابھی پڑھا ہے نا اچھا وہی بات ہے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 یہ حجاب ہے مانوی طور پہ آج میں تدبر آج میں پہا یہ خدا کی طرف سے ایک لانت سمجھو ان کے اوپر یہی ہے کر دیتے ہیں آ, تیرے درمیان اور ان کے درمیان جو نہیں مانتے آخرت تو حجاب مستورا ایک پردہ خائل اب اس کی تفسیر ہے کہ اس پردے کی جال نہ اور کر دیتے ہیں ان کی دلوں کے اوپر پردے اس بات سے کہ سمجھیں اس کو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 تو اس کے تین نتیجے نکلتے ہیں حجاب کے سمراپ تین نتیجے کون سے نکلتے ہیں ایک تو نفرت ان توحید دوسرا نفرت انل قرآن تیسرا نفرت ان رسول تینوں چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے ان کو جو ایسا منحوس پردہ ہوا یا نہیں جس کے تینوں نتیجے غلط نکلے یہ حجاب کے ثمرات نتائے وکرتا رب کا پہلا ثمرہ نفرت توحید جب ذکر کرتا ہے تو رب کا قرآن کے اندر اکیلے رب کا کہ اللہ وحد لا شریک ہے تو پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھوں کے اوپر نفرت کرنے والے یہ کس سے نفرت کی نفرت انل توحید پہلا نتیجہ ہے یہ ایتیں مشکل ہیں ذرا غور کر کے سنو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 یہ عن القرآن ہے علی جب کہ کان لگاتے ہیں طرف تیرے تو غرض صحیح نہیں ہوتی وائز ہم نجوا یہ تیسرا نتیجہ ہے نفرت رسول پھر قرآن سن کے جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ عمل کرتے ہیں بلکہ حضور کے متعلق ساشیں کرتے ہیں اور جب وہ ساشیں کرتے ہیں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 رسول حضور کو مجروم کہا زور دے کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے القاف کو مسور کہتے ہیں پس گمراہ ہو گئے پس نہیں طاقت تاکہ راستے کی وہ کالو شکوا منکری نے کیا مت اب تاکین کا شکوا تھا منکری نے رسالت کا منکری نے رسالت کے شکوے کے بعد اب شکوا ہے منکری نے کیا کا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 میں وہ تو ہڈیاں ہیں تم لوہا بن جاؤ پتھرا منکری نے کیا قیامت کہتے ہیں کہ جب ہو جائیں گے, ہم محض ہڈیاں اور چورا چورا کیا ہم اٹھائے جائیں گے پیدائش جدید اللہ نے فرمایا جواب شکوا ارے میاں تمہاری ہڈیوں میں روح آ چکی ایک دفعہ لیکن اگر ہو جاؤ تم کیا پتھر یا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 دوسرا سوال کا جواب آ گیا اب تیسرا سوال ہے ان کا اچھا جی چلو اللہ اٹھائے گا تو کب اٹھائے گا ہمیں کب اٹھائے گا زمان وقوع کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی فاسا یون غیر یہ سوال ہے زمان وقوع کے متعلق پسند قریب حرکت دیں گے طرف تیرے اپنے سیروں کو اور کہیں گے ہو۔ کب آئے گی آمد لوگ یا نہیں یہ بھی ایک عادت ہے تو پھر میں سر ہلاں گی اور کہیں گے بتاؤ کب ہے کل آپ جواب دیجیے امید ہے کہ یہ قریب آ جائے گی یاد او کو اس دن آئے گی قیامت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 تو سب اس کی طرف دوڑیں گے قبروں سے جلدی اٹھ کے اس کی طرف دوڑیں گے صبح نہ کلّہ مباب ہم, ہم دیکھا پڑھتے ہوئے دیکھو جی جس دن کہ بلائے گا تم کو ساتھ اسرافیل کے پس کہا مانو گے اللہ کا بے ہم دے ہی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ کیا پڑھتے جائیں گے سبح ن کلّا ہم دیکھا اور گمان کرو گے تم کہ نہیں ٹھہرے تم دنیا کے اندر مگر تھوڑی داد پول عبادی طریق تبلیغ بھائی یہ مشرقین کے سوالات صحیح تھے یا بہودہ سوال تھے اچھا تو ان بہودہ سوال سے آدمی ہو سکتا ہے تنگ ہو کے سخت جواب دے بےودا سوالات کا تنگ ہو کے سخت جواب دیا جا سکتا ہے نا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا نہیں تبلیغ کے اندر نرمی کرو اچھے طریقے سے طریق تبلیغ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 تو آپس میں جھڑپ ہو جائے گی یا نہیں تو شیطان یہ بات نہ مانو دیکھو جی اس لیے کہ شیطان جھڑپ کراتا ہے آپس میں واقعی شیطان انسان کا دشمن سری ہے رب و کو رب تمہارا خوب جانتا ہے صاحب تمہارے اگر چاہے گا تو رحم کرے گا تمہیں توفی کے ہدایت دے گا اگر چاہے گا تو عذاب دے گا اور نہیں بھیجا ہم میں نے تجھ کون کے اوپر ذمہ دار آپ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 اور ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پہ بھائی ہے تل کر رو سلو فضل نباز تو اگر آپ کو فضیلت دی ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے یہود نہ مانتے تھے کہ بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت ہے جب اس قانون کو مانتے ہو تو حضور کو فضیلت مال بعض کے اوپر بات ہے نہ داود زبورہ جب جانتے ہو کہ داود کو زبور ملی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 میرے آکائے مدنی صلی اللہ صلی اللہ, عل、اللہ, عل、اللہ کے سامنے کتنی آجری کرتے ہیں اللہ ان ابدو کا بابن و ابدے کا بابن و امت کا ناسیاتی بے ہے اے اللہ میں تیرا بندہ میرا باپ تیرا بندہ میری ماں تیری لونڈی میرا چوٹی تیرے قبضے میں ہے تیرے خیال میں وابلو وابلو اللہ عمین ابدو کا ناسی کتنی زی نظام تم آپ فرما دیجئے پکارو ان کو جن کو تم نے معبود گمان کے سوائے اللہ کے وہ نئی مالک کھولنے تکلیف کے تم سے تم سے, تم سے تکلیف کو کھول نہیں سکتے مشکل کشا نہیں والویلا اور نہ تم سے تکلیف کو بدل سکتے ہیں کیا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 تو کہنے کا خدا یا خرے من نہ میرات گاؤ دہکان بے میرات اے اللہ میرا گدھا نہ مرے کس کا بیل مرے وہ جٹ کا کسان کا بیل مرے اب یہ تبدیلی نہیں اس کو تبدیلی کہتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے پہ تبدیل ساری رات جروتا رہا دعا مانگتا رہا خدا یا خرے ماں نہ میرا ہاں گاؤ دہکان میں بے میرا وہ صبح ہوا تو گدھا اس کا مر گیا اس کا گدا مار گیا کہنے گا خدا یا ہزار ہزار سال خدائی کر دی لیکن گاؤ راز خار نہ شناختی اے لا ہزاروں سال توں نے خدائی کی تو کوئی اتنا پتہ ہی نہیں ہاں اتنی پہچان بھی نہیں کہ گدا کیا ہے گاؤ کیا ہے میں تو کہہ رہا کہ گاؤ برے ت نے گدا مار دیا اب خدا کے ساتھ مقابلہ شروع جی ہو گیا اس کو کہتے ہیں جی تبدیلی ہی. اب سمجھ بات یعنی ہے بلات آئیہ نہ تو دور کر سکتے ہیں تکریف کو نہ تبدیل کر سکتے ہیں اولائق اللذی بلک فرمایا بابا بلوج پتھان ایک چیز ہوتے ہیں بلوج بھی ایسا ہوتے ہیں فرما دیا کہ یہ خود اللہ کا قربہ حاصل کرتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو مشکل کشا کہتے ہو یہ خدا کو مشکل خوشا مانتے ہیں کس کو ہاں اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں فرمائے یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو پکارتے ہیں ہاں الا کلزین کل جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں یہ مانا کرو جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں کن کو پکارتے تھے انبیاء کو اور فرشتوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود طلب کرتے ہیں تراب رب باپنے کے قرب کو کہ ایہم ہم اقراب و کون سون میں سے زیادہ قریب ہے اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے واقعی عذاب رب تیرے کا ڈرنے کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے یہ سمجھی بات من کریتن اللہ نہ مول کوہا یہ جی ترہیب ہے اور نہیں کوئی بستی کفار کی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 یہ بات لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب لوح محفوظ اضال شبو یہ پہلے سن آیا ہو کہ مشرقین کیا کہتے تھے کہ ہمیں کیا ملے جی فرمائشی موضے کیا جیسا موضا ہم کہیں نا ویسا دکھا اللہ تعالی نے فرمایا فرمائشی معوضے اگر ہم نے ہے نا اور تم نے نہ مانا تو فوراً کیا ہوگا تباہی ہو دیا نہیں چنانچہ نمونہ بتا دیا کہ قوم سمود کو ناکا دکھائی یا نہیں فرمائشی موضاء پھر نہ مانا تو تباہ ہوئے یا نہیں تو وہی بات ہے وما مانا نہ اضال شبو اور نہیں روکا ہم کو اس بات سے کہ نور سلا بیل بھیجیں ہم فرمیشی موضے یہاں <متابع> آیات کا منع فرمائشی موضے یہ کہ بھیجیں ہم فرمائشی موضے مگر یہ کہ جٹھلایا تھا ان موزوں کو پہلے لوگوں نے جب جٹھلایا تو عذاب آیا یا نہیں آیا چناتے نمونہ دیکھ لو بات ہے نا سمودا ناکا نمونہ تقزیب اور دی ہم نے قوم سمود کو ناکا مبصرت جو کہ ذریعہ تھی بصیرت کا پس نے ظلم کیا ساتھ اس ناکا کے تو عذاب آیا نہیں آیا اور نہیں بھیجتے ہم اس قسم کے موجاد آیات کا لکھو اس قسم کے معجاد مگر فقط کس کے لیے ڈرانے کے لیے کہ نہ مانا تو عذاب آ جائے گا آگے ہے کل نالا کا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نہیں مانتے تھے زد پہ آ گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی فرمایا اے میرے پیارے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 تیرے رب کا علمت ہے اور تیرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ یہ فرمائشی معوضے سے مانے گے یا نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے لہٰذا تو نہ مطالبہ کر وما جال نہ یا آگے بتایا کہ جس طرح قوم سمود نے فرمائشی معوضے کو ٹھکرا دیا تو عذاب آ گیا یا نہیں جی وہ تقزیب کی نا انہوں نے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 آپ دیکھو جی پہلا نمونہ یہ کہتے جی فرمائشی معاوضہ ہو آپ نے مہراج کیا ہے معاج آپ کا معاوضہ ہے یا نہیں انہوں نے معاج کو مانا ہے تقزیب کا نمونہ نمبر ایک ہے معاج کتنا بڑا معاوضہ ہے اس کو نہیں مانا اے اور نہیں کیا ہم نے یہ نمونہ تقزیب بھی لکھو اور حکمت معاج بھی لکھ لو اور نہیں کیا ہم نے اس دکھلاوے کو یہ دکھلاو مراد مراج ہے اور نہیں کیا ہم نے اس دکھلاوے کو جو دکھلایا یا تجھ کو مگر واسطے آزمائش لوگوں کی کہ آیا لوگ مانتے ہیں اس کو یا نہیں مانتے یہ بات سمجھ آئی ہے یہ ہے حکمت معراج اور ان کی تقزیب کا نمونہ نمبر اے کہ انہوں نے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 رو یہ رو یا منامی نہیں تھا آنکھ کا دیکھنا تھا رو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو یہ آنکھ کا دیکھنا تھا کہ اور جس کو دکھائے گیا رسول اللہ تعن اس ریا بہی علا بیت المقدس لہ لطن عصر بھى اللہ بیت المقدس یہ رو يا ہے دیکھو جى جی بخاری جلد ایک بخاری جلد نمبر ايک صفا پانچ سو پچاس بخاری ميں اسىترہ ہے تفسير قرتبى ميں بھى اسىترا ہے بخاری تفسیر قرتبى دو حوالے بيسے حوالے اور بہت ہیں تو یہ رویہ خواب کا تھا یا رویا عین کا تھا آنکھ سے دیکھنا تھا کہ ابن عباس سے یہ روایت ہے ان ابن عباس. اچھا جی موجودہ کفار کی تکزیب کا نمونہ پہلا کہ یہ میراج کو نہیں مانتے آپ دوسرا نمونہ جی غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے یہ درخت ہے نا زکوم کا کون سا درخت جی آ یہ دوستوں کا کیا ہوگا کھانا ہوگا انا شاجرت ضکوم تعام ال آگے بیان کرتے کرتے قرآن پاک میں ہے آلحہ کا نوس و شاطین انہ شاہ جرۃم تأر و فی عصر الجہ یہ ایسا درخت ہے کہ جہنم کے کار سے درمیان سے ابھرتا ہے تو کافروں نے اعتراض کر دو جو, جو کوئی یہ کہتے ہیں درخت لیکن کس کے اندر ہے جہنم کے اندر ہے یہ درخت بھی جہنم کے اندر سر سب رہ سکتا ہے یہ انہوں نے اعتراض شروع کر دیے حالانکہ اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ایک کیڑا ہے کیڑا یہ آگ کے اندر جل جاتا ہے نہیں لیکن ایک کیڑا ایسا ہے جو آگ کے اندر بالکل رہتا ہے آگ ہی اس کی اضا ہے میرے کو لکھا ہوا کتابوں کے اندر مانتے ہیں. فی رویہ پہ. تو رویا کے اوپر ہمارا جالنا داخل تھا نہیں اب مانا سنو اور نہیں کیا ہم نے اس درخت کو جو مذمت کیا ہوا بیج قرآن کے کون سا درخت ہے درخت سکوں نہیں کیا اس کو اللہ فطرت اللہ یہ بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے آ مانو سمجھ آ گیا ہے کہ تقدیر عبارت کی یوں ہوگی وہ ما جال نشاجرت الملون ادا فرقرآن اللہ فطرت النا وہ بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے مذمت کے ادرک ماں یزید ہوں فا نخوف فا ہوں. پر میں ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن نہیں بڑھاتا ہمارا ڈرانا ان کو مگر شرارت بڑھی وہ شرارت میں بڑھتے جاتے ہیں بابا یہ ایتے ذرا مشکل تھیں آپ کو سمجھ آ یا نہیں مشکل آیا تھیں اسی لیے ہم مشکل آیا پہ زیادہ زور لگاتے ہیں قرآن پا کو پورے طریقے پہ سمجھو سمجھے جی اب یہ تقدیر عبارت اگر نہ نکالیں کہیں کہ وش حجرت الملون تک کوئی درست جیس کی لانڈا تھا قرآن میں کچھ معنی سمجھاتا ہے کچھ ہی نہیں سمجھا تھا آگے پیچھے عبارات کی تقریر نکالیں گے تب کچھ پتہ چلے گا شہیدِ اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہیدِ اسلام -e مولانا محمد یوسف ردھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن، -e درسِ حدیث -e اور اصلاحی موائز خالق و کلی شیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا